کہ آدمی دیکھے گا تو لگیں گے بہت مالدار آدمی ہے لیکن اگر تحقیق کرو گے تو لگے گا کہ سچ مچ محتاج آدمی دکھنے میں تو گنی دکھے گا یا سب جہلو اگنیا منتق اس لیے کہ وہ آم کی طرح تو مانگتے نہیں ہیں آفاف اختیار کرتے ہیں وہ لیکن تحقیق کرو گے تو محتاج نظر آئیں گے تمہیں اور خصوصیت ان کے لپٹ کر نہیں مانتے زبان سے ایک دفعہ نکل گیا نکل گیا نہ کرو بس بات ختم ہو گئی علون میں نے آپ سے کہا تھا وہ دینے کے لیے دیا نہیں آپ نے پکا دے رہا اس کو پکا دے رہا تو علون لپٹ کر نہیں مانتے ان کی پانچویں خصوصیت ہے ایسے لوگ آپ کی صدقات کے زیادہ مستحق اس کے بعد سود کے اوپر بحث کی جا رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے جب سود کو حرام کیا تو کافروں نے تنزن کہا کالو ان آدمی جب تجارت کرتا ہے تو یہ سود ہی کی طرح تو ہے پھر تجارت جائز کی کیوں سود حرام کیوں سمجھ میں نہیں آیا یہ کیوں اس لیے کہ میں نے یہ ہینڈ کرچف ایک روپے میں خریدا اب اسے میں دو روپے میں بیچ رہا ہوں ایک روپیہ نفع مل رہا ہے مجھے اچھا ایک روپیہ ایک آدمی کو میں دے رہا ہوں اور ایک مہینے کے بعد میں اس سے دو روپے لے رہا ہوں تو دونوں ایک ہی جیسے تو ہوئے ایک روپیہ دے کر کے دو روپیہ لینا تو ایسے ہی ہوا جیسے ایک روپے کی چیز خرید کر کے دو روپے میں بیچی گئی اس کو بھی ایک روپیہ نفع ملا اس کو بھی ایک روپیہ نفا ملا جواب اس کا یہ یہ ہے ہے کہ کہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ سور کا گوشت بکرے کے گوشت کی طرح ہے لہذا جیسے بکرے کا گوشت ویسے سور کا گوشت ہے مولانا سنا اللہ رحمتہ اللہ علیہ, وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سے ایک آریہ نے سوال کیا کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ گائے کھانا جائز ہے اور سور کھانا حرام ہے یہ کیا ہے کون سا دین ہے یہ دونوں تو گوشت ہی ہے بھائی جیسے گائے کا گوشت ہے ویسے سور کا گوشت ہے اس نے کیا کہا ماس ماس سب ایک ماس کیا سور کیا گیا کیا بولا ماس ماس گوشت گوشت ماس ماس سب ایک ماس کیا سور کیا گئی تو مولانا نے جواب دیا ناری ناری سب ایک ناری کیا جو میا ترکی بترکی جواب کیا پارا جواب کہ ماں بھی عورت ہوتی ہے بیوی بھی عورت ہوتی ہے تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جا سکتا ہے پتا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کو محرمات میں شامل کیا ہے بیوی بی تمہارے لیے جائز ہے ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ سور حرام ہے اور گائے اور بکرا حلال ہے ایسے ہی کوئی یہ کہے کہ یہ دونوں چیزیں تو ایک جیسی ہو گئی کوئی آدمی ایک روپے کا کپڑا رہا دو روپے میں بیچ رہا ہے تو ایک روپیہ دے کر کے دو روپیہ لینا ہے تو ایک ہی جیسے ہوا اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہی کہنا ناری ناری سب ایک ناری کیا جو میاں گوشت گوشت تو ایک ہی ہوتا ہے سور اور بکرے گا تو کیا دونوں گوشت کے احکام ایک جیسے ہیں پتہ نہیں اور سود میں اور تجارت میں ایک بنیادی فرق ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے کیا ہے تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پوری پونجی ڈوب جاتی ہے تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن سود میں راس المال تو ملتا ہی ہے نفع پکا رہتا ہے اس میں نقصان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو تجارت میں اور سود میں تو یہ فرق ہو گیا تجارت میں نفا نقصان دونوں کا احتمال لیتا ہے لیکن سود میں نفا پکا رہتا ہے اس میں نقصان کا کوئی اہتمام ہی نہیں رہتا اس طرح سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا اور بڑے غصے میں ارستو نے کہا تھا بہت بڑا فلسفی گزرا ہے اس نے کہا منی ڈز نوٹ بریڈ روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا روپیا روپے کو پیدا نہیں کرتا منی ڈز نوٹ روپے روپے کو پیدا نہیں کرتا کس نے کہا تھا اس نے کہا بڑا فلسفی گزرا ہے دیکھیے میں نے یہ ہینڈ کچر ایک روپئے میں خریدا ہے اب اس کو دو روپے میں بیچنے کے لیے میں اپنا دماغ کھپا رہا ہوں میں اپنے پیر تھکا رہا ہوں گرمی برداشت کر رہا ہوں سردی برداشت کر رہا ہوں تکلیف اٹھا رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے ایک روپیہ مل رہا ہے اور سود خور کیا کرتا ہے ایک روپیہ دے کر کے بیٹھے بیٹھے بلا کسی محنت کے دوسرے کی محنت میں شریک ہو جا رہا ہے بلا کسی محنت کے دوسرے کی کمائی میں شریک ہو جا رہا ہے تو سود خوری میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو سود اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو فلم تفاڑ بہار بھی مین اللہ رسول اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بولوں ایک جنگ ہوتی ہے لاٹھی کی آدمی کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے سامنے والے کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے ایک لڑائی ایسی ہوتی ہے ایک کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے اب بندہ اگر سود نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارا سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ لڑائی کیسی ہوتی ہے یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہوتی اندر سے مار پڑتی ہے آدمی کی عکل دروس ہو جاتی ہے صرف ڈنڈا چلتا ہے پتا نہیں کیا چلتا ہے دکھائی نہیں دیتا خطرناک قسم کی لڑائی ہے یہ دکھتی نہیں ہے تلوار بھی نہیں دکھتی اور نہ تو لاٹھی دکھتی ہے نہ کوئی ہتھیار دکھتا ہے خطرناک قسم اس کے رسول سے نہیں لڑا جا سکتا سود کو جب حرام قرار دے دیا گیا تو اب قرض معاشرے کی ناگزیر ضرورت ٹھہری ارے بھائی سود نہیں لے سکتے لیکن اب آپ کو شادی بیاہ کرنا ہے کوئی ضرورت آن پڑی کوئی بیمار ہو گیا تو اب سود نہیں لے سکتے تو اب کیا ہے قرض یہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت ٹھہری لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرض دو بھائی ان کا نظور اس رتنہ اور قرض لینے کے بعد متعین مدت پر اگر وہ قرض کو ادا نہ کر سکے تو اسے مہلت دو کیونکہ کتنی چہری بات کہی گئی ہے تم نے قرض دے دیا اب اللہ فرما رہا وہ دے نہیں پا رہا ہے دو مہینے میں بولا تھا دینے کے لیے اب نہیں دے پا رہا ہے پریشان حال ہے علا مئی سورا خوشحالی تک اس کو محلت دے دو دیکھ رہا ہے کہ ملنے والا نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کو تسلی دے رہا ہے میرے بندے گھبرا نہیں یہ میرا بندہ نہیں دے پا رہا ہے یہ جملہ بیچ میں لا کر کے فرمایا گیا میرے بندے میرا بندہ اگر تجھے قرض نہیں لوٹا پا رہا ہے نا تیرا قرض میرے پاس جمع ہو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا کتنی پیاری بات کہیے یہ اسلام ہے یہ اے اسلام ہے جس کے ہم حامل ہیں کتنے بگڑ گئے ہم لوگ کتنے بگڑ گئے ہم لوگ بت یوم تر جاؤں گا فی سود کی ممانعت کے بعد قرض دینے کی دعوت دی گئی لیکن قرض کے لین دین میں بے احتیاطی کی وجہ سے کبھی نزاح اختلافات اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا اسلام دین فطرت ہے اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیت تھے دین اتاری یا یو ہوینا آمنویدا اذا تم بدین یہاں سے قرض کے دینے اور لینے کے احکام شروع ہو رہے ہیں کہ قرض دو اس کے تین شرائط بیان کیے جا رہے ہیں ایک تو مدت کی تعین کتنے دن میں دے گے بھائی یہ ایک ہزار روپیہ کرز لے رہے ہو کتنے دن میں دو گے مدت کی تعین کرو دو مہینے میں ٹھیک ہے لکھ لیا مدت کی تعین ہو گئی رقم کتنی ہے وہ لکھ لی جائے ایک چیز اور بھی ہے گواہ گواہ دو آدمی ہونے چاہیے بتایا گیا اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں اب عورتیں کہیں گی کہ دیکھو قرآن نے ہم لوگوں کی توہین کر دی دو عورتیں ایک مرد کے برابر نہیں توہین نہیں ہے بلکہ تمہاری فطرت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ انسان پرندے جیسا نہیں اڑ سکتا ایک چھوٹی چڑیا ہے وہ فضا میں اڑتی ہے نا کہا جائے ارے انسان اس پرندے جیسا نہیں اڑ سکتا تو اس میں انسان کی توہین ہو گئی اس کی خصوصیتر تو اس میں عورتوں کی توہین ہو گئی کہ ان کو دو مردوں کے مقابلے ایک مرد کے مقابلے ملا کر کھڑا کر دیا گیا تو اس میں ان کی توہین ہو گئی میں کوئی یہ کہے کہ یہ چھوٹی چڑیا آسمان میں اڑتی ہے انسان اس طرح آسمان میں نہیں اڑ سکتا تو وہ چڑیا سے چھوٹا ہو گیا یا اس کی توہین ہو گئی نہیں نیچر الگ الگ اور اب تو میڈیکل سائنس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے برین اسکیننگ کا ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے اس طریقے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ مرد اور عورت کے برین میں کافی فرق ہے مرد کا ذہن دماغ یہ کیرت ہے اور عورت کا ذہن اور دماغ کثیر کیرت کازی ہے کیا مطلب اگر آدمی اپنے دماغ کو اپنے ذہن کو مرد ایک جگہ کانسنٹریٹ کرنا چاہے تو ایک جگہ کانسنٹریٹ کر سکتا ہے لیکن عورت جب اپنے دماغ کو کسی شے پر کانسنٹریٹ کرے تو اس کا فوکس پھیل جاتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ مرد کا ذہن یقینت کازی ہے اور عورت کا دماغ اور اس کا ذہن کثیر ارتکازی ہے اس فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے دماغ کی ساخت اس میکنگ اور اس بناوٹ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے جیسے اس کا دماغ کثیر احتکازی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دیا اینڈ فطرت کے مطابق تے ہیں کہ اگر راستے میں سفر میں ہو اور قرض لینا پڑے تو یا قرض دینا پڑے تو وہ ان کون تم آیا اگر تم سفر کے اندر ہو تو کیا کرو سامنے والا مانگ رہا ہے ایک ہزار روپیہ گواہ ہوا راستے میں گواہ کہاں سے لاؤ گے تو کیا کرو اس کی کوئی چیز رہن رکھ لو فریحان مقبوبہ کیا قاعدہ ہے کیا اصول ہے کیا ضابطہ ہے اس کے بعد سورہ عال عمران شروع ہوتی ہے ہوا یوں کہ ایک دفعہ عصر کی نماز ہو چکی تھی صحابہ کرام مسجد نبی سے نکل رہے تھے ساٹھ آدمیوں پر مشتمل عیسائیوں کا ایک وقت مدینہ میں آیا مسجد نبی میں انہوں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی بات صحابہ کرام نے اعتراض کیا ارے یہ تو عیسائی ہیں ہماری مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا اللہ کے رسول نے فرمایا آگے شرک اور بت پرستی کا کوئی مظہر تو ہے نہیں انہوں نے کیا آگے حضرت عیسیٰ کی تصویر ہو ان کی مورتی ہو یا حضرت مریم کا مجسمہ ہو اپنے طریقے سے انہوں نے ماں ادا کی ٹھیک ہے انہوں نے ادا کر لیا ادا کر لیا اس کے بعد ان کے جو ہیڈ تھے تین آدمی ایک کا نام عبد المسیحی تھا دوسرے کا نام ابو ہارثا تھا اور تیسرے کا نام ام نے اےم تھا یہ تینوں کی تینوں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مباحثہ کرنا شروع کر دیا مناظرہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے تین سوالات کیے پہلا سوال انہوں نے نبی سے یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ عیسا علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہ نہیں عیسا مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہ نہیں زندہ ہوئے نا خدا ہوئے ہو. کو اچھا کر دیتے تھے بولے اچھا کر دیتے یہ تو قرآن میں اندھے کو بینا کر دیتے تھے بولے مٹی کی چڑیا بناتے تھے پھونک مارتے تھے اصلی چڑیا بن جاتی تھی بولے ہاں ایسا بولی خدا ہوئے نا یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل دی پھر انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے ایک بات بتائیں گے آپ بولے کیا بولے ان کا کوئی باپ تھا بولے نہیں بولے بلا باپ کے پیدا ہوئے نا بولے ہاں بلا باپ کے پیدا ہوئے بولے وہ گہوارے میں بولے ابھی وہ دودھ پی رہے ہیں بول رہے ہیں بولے ہاں بولے وہ تو قرآن میں ہے گہوارے میں بولے یہ بھی قرآن میں بلا باد کے के ہوئے یہ بھی قرآن میں ہے. تو اللہ کے بیٹے ہوئے نا یہ انہوں نے ابنیت پر استفال کیا مردوں کو زندہ کر دینے سے انہوں نے ایسا کے خدا ہونے پر استفال کیا اور گہوارے میں بولنے اور باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ابنیت پر استدلال کیا سن آف گاڈ ہونے پر استدلال کیا اور تیسرے کہا کہ آپ کے قرآن میں جس کو آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں اس میں جمع کے سیر اللہ استعمال کرتا ہے فعلنا ہم نے کیا ان ہم نے ہم ہم نے ہم نے یہ کون میں نے بولنا تھا نا اگر ایک ہوتا اس کائنات کو چلانے والا تو بولتا میں نے کیا آئی یہ وی استعمال کیوں کر رہا ہے ہم نے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے انہوں نے تشویش پر استدلال کرتے ہوئے فالنا اور جو جمع کے سہدے ہیں وہ لایا ہو بحث کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے جواب میں قرآن حکیم کی آیت پیش کی اور تینوں سوالوں کے جوابات دیے کہ یہ بولو کہ اللہ زندہ ہے بولے ہاں زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا بولے ہاں عیسا علیہ السلام کے بارے میں تم تو کہتے ہو کہ سولی دے دی سے وہ مر گئے پھر خدا کیسے ہوئے خاموش. دوسرا سوال تم یہ کہتے ہو کہ عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں سوال یہ کہ بیٹا باپ کی جنس کا ہوتا ہے نا آدمی کا بیٹا آدمی ہوتا ہے نا, ہوتا نا? تو خدا کا بیٹا خدا ایسا اچھا یہ بتاؤ خدا کے مسل کوئی ہے تورات میں دکھاؤ گے انجیل میں دکھاؤ گے قرآن میں تو ہے لہیسا کا مسلسل مسل کوئی نہیں ہے بولے ہاں یہ تو ہے اللہ کا مسل کوئی نہیں تو بولے اگر عیسا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو یہ اللہ کی طرح ہو گئے اور اللہ کے مسل کوئی ہے ہی نہیں لہذا عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہوئے کیا دلیل ہے کیا بات ہے قرآن دلیل دے دیتا ہے سامنے والا خاموش آگے اس کے پاس کچھ بولنے کی نہیں رہ جاتی اور یہ جو کہا فعلنا یہ جمع کا جو استعمال در حقیقت کا تعلق آیات سے ہے شروع ہی میں کہا گیا کہ قرآن میں دو طریقے سے آیات محکمات کے اندر تعویل نہیں کرنی پڑتی مراد متکل واضح ہوتا ہے متکلم نے کیا کہا ہے بولنے والے نے کیا کہا بالکل واضح ہوتا ہے مراد متکل واضح ہوتا ہے لیکن متشاب میں مراد متکل واضح نہیں ہوتا مراد متکل کی وضاحت کے لیے محکمات کی طرف پلٹو اب محکمات کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں جناتوں کا مطلب بالکل واضح ہے اگر ہم یہ کہ فعلنا ہم نے کیا یعنی اس کائنات کو بنانے میں اللہ کے ساتھ حضرت عیسہ بھی شریک ہے تو ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اندو بندے ہی ہے ایک جگہ فرمایا ماکانہ اللہ کے لیے تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا اب دیکھو آیات محکمات کی طرف جب اس متشابے کو پھیرا گیا تو کیا پتا چلا کہ حضرت عیسائی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بندے ان اللہ اللہ کے بندے ہی ہیں ان لا کر کے نافی لا کر کے اللہ کے دلیل کیا گیا جو حسر کی دلیل ہے بندے تو آیات تو کو جب محکمات کی طرف پھیرا گیا تو پتا ہے چلا جیسے ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا الَّذِينَ اللَّهُ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں اللہ بھول گیا تو اللہ بھولتا ہے سوال ہے جن کو اللہ, جو اللہ, کو بھول گئے اور اللہ انہیں, بھول گیا, اللہ انہیں بھول گیا تو اللہ بھولتا ہے کیا اب متشابہ ہے اب اس کو آیت محکمات کی طرف پھیری جب ہم جاتے ہیں سورہ مریم میں تو ہم دیکھتے ہیں ایک آیت اما کا نہ ربو کا نسیح تیرا بھولنے والا نہیں ہے یہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت محکمہ نے بتا دیا کہ وہاں فن کا مانا الگ ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے قیامت نظر نہیں کرے گا وہاں بھولنے کا مطلب نہیں ہے گویا متشابہات کی وضاحت کے لیے ہم کو آیات محکمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا وہاں مطلب واضح ہوگا دلائل دے دیے گئے لیکن مانے نہیں وہ اللہ کے رسول صلی رسوس صلاح سلم سرما ایسا ہے کہ اب دلائل دے دیے گئے تو آپ مبالہ کر لیتے ہیں اگر نہیں مانتے ہو تو یعنی دو فریقوں میں اگر حق و باطل کے درمیان نظہ ہو گیا ہو اور دلائل سے بحث ختم ہوتی نظر نہ آتی ہو تو فریقین میں سے دونوں فریق یہ کہیں کہ اب ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت فلانت لین آئے ہم بنائے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت مباہلے کا کیا طریقہ ہے مباہلے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک بات پر بحث کی یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں تو اے اللہ ہم نے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر تیری لانت یہ ہے مباہلے کا طریقہ یعنی حق و باطل کے درمیان اگر دو فریقوں میں نزا پیدا ہو جائے جھگڑا پیدا ہو جائے اور دلائل سے بحث ختم ہوتی نظر نہ آئے تو فریقین میں سے یہ بولیں گے دونوں فریق کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یہ ہے مباحلے کا طریقہ اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی شہادت خود اللہ نے دی ہے جس کا گواہ خود اللہ اس پر ایک بات یاد آئی لے کر کے جاؤ آج یہ بات بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں اس کو ذہن کے کسی گوشے میں بٹھا لو لوگوں کے درمیان جلوت میں گناہ کرنے سے بچ اور آدمی لوگوں کے درمیان گناہ کرنے سے بچتا ہے گناہ کہاں کرتا ہے تنہائی میں تو لوگوں کے درمیان یعنی جلوت میں گناہ کرنے سے تو بچ اور جب خلوت میں ہو تنہائی میں ہو تو گناہ کرنے سے اور بھی بچ اس لیے کہ جو منصف ہے وہی گما ہے نہیں سمجھ بیا, میں کیا بول گیا ہوں ہاں? خلوت میں تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی بچ اس لیے کہ جو منصف ہے جو انصاف کرنے والا وہی گواہ بھی ہے وہی دیکھ رہا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی پیاری بات ہے تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بچنا چاہیے اس لیے کہ جو انصاف کرنے والا خیامت کے دوں وہی گواہ بھی ہے دیکھ رہا ہے کوئی اور گواہ نہیں ہے اللہ بولے گا میں نے دیکھا ہے نا میری بات کو کیسے جٹ لائے گا جو منصف ہے وہی گواہ ہے لہذا خلوت کے اندر گناہ کرنے سے اور بھی اپنے آپ کو بچا تو کس بات پر اللہ نے شہادت دی ہے اپنی شہید اللہ انہو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس پر سب سے گواہی پہلی اللہ کی گواہی ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اس پر گواہ کون اللہ ہے سب سے پہلا گواہ میں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کے بعد کون گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بولو علم اللہ نے جنہیں علم عطا فرمایا علم کی اہمیت بتائیے اور آگے بتایا گیا کفارے کا رد کرتے ہوئے اس پورے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف پر قائم کیا ہے کا امن اور اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے یہ کون سا انصاف ہے کہ خطا کو ہی کرے اور سزا کسی کو ملے خطا تو دنیا والے کریں اور سزا اللہ کے بیٹے کو دی جائے نوزول احمد خطا تو دنیا والے کریں اور سزا کس کو دی جائے ایسا نہیں سلام کو یہ کون سی عدالت ہے یہ کون سا عدل ہے یہ اور کفارہ کسی کو بولتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ گنہگار تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس میں دنیا والوں کے تمام گناہ اپنے کندھے پر لے لیا سوری پر چڑھ گیا کون سا انصاف یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ یہ کون سا ہے انصاف کا کون سا تقاضا یہاں پورا ہو رہا ہے کہ گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے اس کے بعد معاشرت کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ دو جماعتوں میں یا دو آدمیوں میں تعلقات کی چار بنیادیں ہیں پہلی بنیاد کا نام ہے موا لات دوسری بنیاد کا نام ہے مواسات تیسری بنیاد کا نام ہے مدارات چوتھی بنیاد کا نام ہے معاملات یاد رکھو مالات مانے دلی تعلق یہ صرف مومن کو مومن سے ہونا چاہیے اور مواسات یہ کافروں سے بھی جائز ہے غیر مسلموں سے بھی جائز ہے مواص کا مطلب اگر کوئی غیر مسلم ہندو ہو عیسائی ہو بدھ مذہب کا ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کی غمخاری کرو وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ ننگا ہے تو کپڑے دو پڑوسی ہے تو اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھو اسے اپنی طرف سے کوئی بھی تکلیف نہ ہونے دو یہ اسلام کا کشادہ دل ہے اسلام ٹیررزم کا ہوا دیتا ہے اللہ اللہ غمخواری کرنے کا حکم دیتا ہے غیر لوگوں کے ساتھ کہتا ہے وہ بھی اپنے ہی ہیں ایسا بولتا ہے قرآن یعنی ان کی غمخاری کرو دکھ میں مبتلا ہو تو کوشش کرو ان کا دکھ دور کرو تم کسی پریشان حالی میں مبتلا ہے تو ان کی پریشان حالی کے اندر ان کے کام آؤ انہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو پیسے دو ان کے اوپر صدقہ بھی کر سکتے ہو کتنا کشادہ دل ہے اسلام کتنے غلیز دماغ کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیرریزم کو ہوا دیتا ہے کاش وہ قرآن حکیم کو پڑھتے اسلام کو سمجھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام کیسی رواداری کا ثبوت دیتا ہے غیر مسلموں کے اوپر صدقہ کرو ان کی غمخاری کرو ان کے دکھ سکھ میں کام آؤ بھوکے ہیں تو ان کو کپڑے دو کسی مصیبت پر تھس جائے تو اس مصیبت سے ان کو بچانے کی نکالنے کی کوشش کرو یہ تو موالات مومن مومن کے لیے مواسات غیروں کے لیے بھی مدارات ظاہری اخلاقی مظاہرہ ظاہری دوستانہ برتاؤ یہ غیر مسلموں سے بھی ہے آپ کر سکتے ہیں ہر نہیں دوستانہ برتاؤ سے رکھ سکتے تیسری چیز ہے معاملات آپ کسی غیر مسلم کے یہاں کام کر سکتے ہیں جیسا الحمدللہ ہمارے دیش کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ فیسلٹی جو ہے حکومت کی طرف سے ہے کتنے ہیں ٹیچرز جو کالجز میں کام کر رہے ہیں باقاعدہ حکومت کی طرف سے تنخواہ آتی ہے لاکھوں دیں تو ان کے آفس میں کام کرنا کالجز میں کام کرنا ان کو اجرت کے اوپر رکھنا تنخواہ کے اوپر رکھنا یہ ہے معاملات تجارت کے معاملات ان سے کرنا سب جائز ہے اسلام کیسی فراخ دلی اور کشادی دلی کو ثبوت پیش کر رہا ہے اسی طریقے سے موالات مواسات مدارات اور معاملات یہ دو آدمیوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان تعلقات کی بنیادیں ہیں چار بنیادیں اس پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی اس کے بعد حضرت مریم کے والد اور والدہ کا بیان ہو رہا ہے غور سے سنیے عورتوں کے لیے بھی کافی مفید ہے حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا اللہ تبارک نے وہ نام ذکر فرمایا ماں کا نام نہیں ذکر فرمایا تورات میں لکھا ہوا ہنا نام تھا ان کا حننا. مریم کے والدہ کا نام ہن باپ کا نام عمران قرآن نے ذکر کیا کسی کتاب میں میں نے پڑھا کہ بے اولاد تھے یہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے عمران کی بیوی خنہ نے دیکھا سہن کے اندر ماں چڑیا چھ اپنے چھوٹے بچے کو جو چو چو کر کے منہ کھول رہا تھا دانا زمین سے اٹھا اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال رہی ہے بڑی دیر سے دیکھ رہی تھی انہوں نے دعا کی کیا اللہ ایک چھوٹے سے جانور کو توں نے بچہ عطا کیا ہے مجھے بھی ایک بچہ عطا کر دے دل سے دعا نکلی اللہ تبارک تبار نے قبول فرما حضرت مریم پیٹ میں آ گئی استقرار حمل ہو گیا جب انہیں احساس ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں فوراً اللہ کے حضور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ میں نے نظر مان لی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے ماں پہ بتنی محرہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے سوچ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا اس کو میں آزاد کرتی ہوں تیرے دین کے لیے وقت کرتی ہوں تیرے مسجد کے لیے بیت المقدس کے لیے وقت کرتی ہوں بتایا گیا کہ माओं کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے بچوں کے تئیں کہ میرے پیٹ میں جو بچی ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے الا میری آرزو یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ میں دین کا علم اس کو سکھاؤں گا اچھے اخلاق اچھی تربیت اس کو کروں گا بچہ پیدا ہوا لڑکی تھی بڑی حسرت سے کہنے لگی یہ جملہ قرآن کا میرے لاکھ لڑکی ہوئی ہے بولے لڑکا لڑکی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے اب تیرے گھر میں جانا تھا اس کو لڑکا ہونا تھا اللہ تبار کرنا فرما یہ کیا بات ہوں لڑکی میں نے دیا ہے نا میں تیری لڑکی کو اپنے گھر کے لیے قبول کرتا ہوں اس سے پتا چلا کہ لڑکیوں کا مرتبہ لڑکوں سے کم نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے بیت مقدس کے لیے جو ہمارا قبلہ تھا اس گھر کے لیے اس بچی کو قبول فرمایا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے حضور پیش کرنے کا کسی چیز کا پتا کب بلا ربا بے اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ نے بڑے حسین طریقے سے قبول فرمایا اور ان کے جو خالو تھے مریم کے عمران کے بھائی زکریہ ان کی فالت میں آ گئی حضرت زکریہ ان کے خالو جب بھی ان کے کمرے میں جاتے بیت المقدس کے گوشے میں ایک کمرہ تھا وہاں رہتی تھی حضرت زکریہ ان کے اوپر نگاہ رکھتے تھے لڑکی تھی جب بھی جاتے تو دیکھتے بغیر موسم کے پھل موجود رہتے تھے کالو یا کالا م... یا مریم و اللہ میری بچی مریم کہ بغیر موسم کے پھل کدھر سے آ رہے اس سے ایک بات معلوم ہوئی مرد ولی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی ہیں عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ولی سے کرامت کا صدور ہو سکتا ہم مانتے ہیں ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے لیکن یہ اس کا اختیاری فیل نہیں ہوتا کہ جب ولی چاہے کرامت دکھا دے وہ تو جادوگر ہوتا ہے جب چاہے اپنا جادو دکھا دے لیکن ہمیشہ جب ولی چاہے کرامت دکھا دے ایسا نہیں ہوتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اس کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور ہوتا ہے یہ ہمارا ولیوں کی کرامت کے بارے میں عقیدہ ہے کا وہ عورت بھی ہو سکتی ہے ولییا اور مرد بھی ہو سکتا ہے ولی یہی وہ مریم ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کی شادی نہیں ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے صحیح روایت ہے صحیح حدیث ہے کہ چار عورتیں کامل الامان گزری ہیں کامل درجے کی گزری ہیں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت آسیہ فرون کی بیوی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں حضرت خدیجت القبرا حضرت عائشہ چار عورتیں کامل المان گزری ہیں اب حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کی کون سی کتاب دی گئی انجیل تورات سنگھ کو دی گئی تھی حضرت موسا کو لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تورات کا بھی علم دیا گیا اور انجیل خصوصی طور پر شکل میں پوری دنیا کے لیے نہیں تھی وہ رسول علی بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھی راہ لانے کے لیے آئے تھے وہ رسول بنی اسرائیل لہذا یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں عیسائیت کو پھیلائے یہ خود عیسائیت کے مزاج کے خلاف ہے اس لیے کہ حضرت عیسی علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے پوری دنیا کے لیے ان کی تعلیم نہیں تھی قرآن حکم بولتا ہے وہ رسول بنی اسرائیل حضرت عیسائی اسلام بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اس کے بعد ایک شبح کو رفا کیا گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شبح نہ گزرے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے یا اللہ کے بیٹے ہو گئے ان سے زیادہ عجیب پیدائش تو آدم کی ہے وہاں تو کم سے کم یہاں ماں ہے وہاں تو ماں اور باپ دونوں نہیں ہے ان ن مسئلہ عیسائی کمس علی آدم اچھا ایک نقطہ یہاں مجھے اور معلوم ہوا بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے اچھا یہ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے آسمان پر نہ آسمان پر پیدا ہوئے اور پھر جنت میں ڈالے گئے حضرت عیسی علیہ السلام پیدا تو زمین پر ہوئے لیکن آسمان پر اٹھا لیے گئے دیکھو دونوں میں مماثلت ہے ایک اوپر تھا اوپر سے نیچے آیا اور ایک نیچے تھا نیچے سے اوپر گیا برابر ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ نیچے بھیجا ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا اب موت دینے کے لیے دوبارہ پھر دنیا میں بھیجے گا مریں گے اور پھر ان کی قبر بنے گی اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو اٹھائے جائیں گے یہ مسئلہ بڑی عجیب ہے جو میرے مطالعے میں آئی انما آدم من تراب ان مسئلہ خالہ کن فی کن وہ بھی کلمے کن سے پیدا ہوئے کلم کن سے پیدا ہوئے ایک معاشرتی نقطہ حضرت مریم کی پیدائش کے تعلق سے کہ جب یہ پیدا ہوئی تو قرآن دادی کی گئی کوئی کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا کوئی کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا تو قولا جب وہ قلم ڈال رہے تھے قرآن دادی کے لیے اس کا مطلب ہے کسی اچھے کام کے لیے قرآن دادی کی جا سکتی ہے اب بہت سارے لڑکے پاس ہو گئے امتحان میں اب دو کو نام دے رہا ہے تو قرآن دادی کے ذریعے دو کو نام دے دیا جائے جس کا نام کوائی میں نکل آئے تو اچھے کام کے لیے قرآن دادی کا جواز ہے ایک بات اور وہ سمئی مریم اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نام جو ہے پیدائش سے پہلے بھی سوچ لیا جا سکتا ہے کہ میں یہ رکھوں گی میں یہ رکھوں گا لیکن عقیقہ کب کہیں گے آپ ساتویں دن نام چاہے پہلے رکھ لیں ساتویں دن سے پہلے چاہے ساتویں دن کے بعد نام کبھی بھی رکھ لیں آپ یا ابھی پیدا نہیں ہوئے اسے پہلے ہی نام سوچ لیجیے آپ رکھ لیجیے تو نام پیدائش سے پہلے بھی رکھ سکتے ہو پیدا ہونے کے بعد سات دن سے پہلے بھی رکھ سکتے ہو ساتویں دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہو لیکن عقیقہ کب کرو گے ساتویں دن ہی عقیقہ ہوگا اچھا عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے عقیقے میں اور قربانی کے جانور میں فرق نہیں ہے ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے قربانی میں تو بغیر دانت کے جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا لیکن اس میں دانتا ضروری نہیں ہے سال بھر کا ہو یا دکھے کہ یہ بکری ہے یا بکرا ہے ایک دم بچہ بھی نہ ہو اسے عقیقہ کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے اچھا عقیقہ کیسے کریں گے وعن رضی اللہ و تعالیٰ قال فکول ابو آلہ بہتی میں بھی ہے ابو اعلیٰ میں بھی ہے اور عبد الرزاق مصنف کے اندر بھی لائے حضرت آئیں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عقیقہ کرو اس کے نام پہ تو ایسے کرو جانور کو لٹائے اور پڑھے بسم اللہ اللہم لکا و اللہ اے اللہ یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے حضور میں پیش کیا جا رہا ہے بسم اللہ کا ہا وی عقیقت و علیک اسلم ہا وی عقیقت و خالد ہاوی حقیقت و خلیل یعنی نام حقیقتوں لے کر کے حقیقتوں پڑھ کر کے آگے اس کا نام لے لیا جائے یہ طریقہ حدیث میں بتایا گیا یہ ہے عقیقہ کا طریقہ نام کبھی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن عقیقہ ساتویں دن کیا جائے اور عقیقہ کا طریقہ یہ بتایا گیا بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی کو جب بخشنے کے لائق دیکھے گا تو اس سے بات کرے گا دیکھے گا اور پھر اس کو پاک کرے گا یہ کیا ہے بہت سارے گنہگار ہوں گے اگر اللہ نے چاہا ان کو بخش دینا ہے تو بات کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا چلو بات کرو اور اللہ جس سے بات کرنے پر راضی ہو جائے تو بندہ عذر معذرت کرے گا بار خالب بہت گناہ ہو گیا بہت غلطی کیا میں نے میں مانتا ہوں بہت غلطی اللہ بات کرنے پر راضی آج ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مہربانی اللہ تبارک کو تعالی کی میرے اوپر ہو جائے گی اور جس سے بات ہی کرنے پر راضی نہ ہو واہ, کتنا بدنسیم انسان ہوگا وہ گنہگار بڑا خوش نصیب کہ اللہ اس سے بات کرنے پر راضی ہو جائے کہ بندہ ازرو معذرت تو کر سکے اور جس سے بات ہی کرنے پر راضی نہ ہو ڈائریکٹ اس کے لیے جہنم ہے اور بات کرنے پر راضی ہو جائے تو بندے کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اب اللہ مہربان ہو جائے گا اچھا بات کرنے کے بعد پھر پردہ ہٹا کر کے اس کے اوپر نظر رحمت کرے گا دیکھے گا اس اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوگا پہلا مرحلہ ہوگا کلام کا بات کرے گا دوسرا مرحلہ ہوگا پردہ ہٹا کر کے اس کو دیکھے گا اور تیسرا مرحلہ ہوگا کہ اسے نورن غسل دیا جائے ذکی اسے غسل دیا جائے اس لیے کہ اب جنت پہ جانے کے لیے بالکل پاک صاحب ہونا ضروری ہے اسے ایک ہاؤس کے اوپر غسل دو اور اس کے بعد اسے جنت کے اندر اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے اور بڑا عجیب نکتہ عسائیت کریمہ سے میں نکال رہا ہوں کے اندر جب ہم تمام کو چیونٹی کی شکل میں اللہ تبار تعالیٰ نے آدم کی پشت ہمارے بابا سے نکالا تھا اور ہم سے پوچھا تھا آلف تو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم لوگوں نے کہا تھا بولا آپ ہمارے رب ہیں وہی تمام انبیاء کرام جن کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے جانے والا تھا ان سب سے کہا کہ تم نبی جب بنا کر کے بھیجے جاؤ گے نا بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے سب سے آخر میں کون سے نبی آئے جناب محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے سب سے عہد لے لیا تھا قسم لے لی تھی کہ ہر نبی اپنے بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لائے گا سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائے لہذا تمام انبیاء کرام کے اوپر لازمی تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تمام انبیاء ایمان لائے تو ان کی امتوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا تو بدرجہ اول لازمی قرار پایا یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ اللہ نے نیک عمل اور اچھی سمجھی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین